یہ قصہ شہر سکھر کا ہے میں نے ایک بچے سے پوچھا بڑے ہو کر کیا بنو گے میں نے کے ایک اور نو عمر لڑکے سے پوچھا, بڑے ہو کر کیا بنوگے? ڈاکٹر, تو ڈاکٹر جو ہیں آج کل کے وہ تو مریضوں کا دھیان تو کم دیتے ہیں پیسے زیادہ لیتے ہیں تم بھی کیا ہو گے ایسے ہی کرو नहीं گے नहीं پھر کیا کرو گے نہیں پیسے کم لیں گے پیسے نہیں لیں گے ابھی ماضی ہی کی ایک بات ہے کہ مجھے اٹک یونین چیئرمین کے ایک چیئرمین سے ملاقات ہوئی وہ صاحب یہ کہنے لگے کہ میرے صاحبزادے نے تین سال ہوئے ہیں ڈاکٹری پاس کی ہے لیکن انہیں ہاؤس جاب نہیں مل رہا ہے وہ بڑے سخت پریشان تھے اس کے لیے انہوں نے خود چیئرمین ہونے کے باوجود انہوں نے کوشش کی جب وہ کامیاب نہیں ہوئے تو اب ان کے لڑکے نے ذاتی طور پہ جس نے ڈاکٹری پاس کی تھی اب وہ ذاتی طور پہ کوشش کرتا ہے اور اس میں پھر وہ دس ہزار روپے دے کے گورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ ہاؤس جاب کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جب وہ تین سال کر کے ہاؤس جاب کر کے واپس آتا ہے تو اب اپنے والد سے یہ کہتا ہے کہ اب میں نے کسی گورمنٹ کی نوکری کو نہیں کرنا ہے اب میں نے ڈاکٹری کرنی ہے فل فلش طریقے سے اور میں نوس پہ ہاتھ رکھ کر پچاس روپے لوں گا آرام ہو یا نہیں یہ مریض کی قسمت جی ہاں یہ صوبہ سندھ کا تیسرا بڑا شہر سکھر ہے اور شاید اس کا تیسرا ہونا ہی گزب ہے یہ اتنا بڑا نہیں کہ بچوں کی امیدیں پوری ہو سکیں اور یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ بچے خواب بھی نہ دیکھیں دریائے سندھ کا کنارے یہ سکھر بڑا تاریخی شہر ہے. اس کی داستان راجہ داہر اور محمد بن قاسم سے بھی بہت آگے جاتی ہے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ آج کا یہ سکھر چار ہزار سال سے زیادہ پرانے موہنجوداروں جیسے شہر کے اوپر آباد ہے اس کی بنیادوں میں چار ہزار سال پرانا ایسا علاقہ مطفون ہے جہاں سے آ کر موہنجوداروں والے پتھر لے جایا کرتے تھے وہی پتھر جن سے وہ اپنے مکان اور اپنے آلات اور اوزار بنایا کرتے تھے اور یہیں وہ بھکر کا علاقہ ہے جہاں سے گزر کر ہماری تاریخ کے قافلے اندرون سندھ افغانستان ایران اور وسطی ایشیا جایا کرتے تھے آج کا یہ سکھر اگرچہ گنجان آباد ہے یہاں سنتیں بھی ہیں کاروبار بھی ہے دریا سڑکیں ریلیں سب گزرتے ہیں یہاں سے مگر یہ سکھر کا عجب المیہ ہے کہ اس کی ترقی کی رفتار سست ہے یہاں اہل نظر تو ہیں مگر تازہ بستیاں آباد نہیں ہو رہی ہیں دریائے سندھ کے کنارے کنارے سفر کرتا ہوا اب میں سکھر آ گیا ہوں اور ایک گلی میں کھڑا کم سن بچوں کو کرکٹ کھیلتا ہوا دیکھ رہا ہوں انہیں گلیوں میں سکھر کے وہ باشندے آباد ہیں جن رویہ طرز عمل اور سلوک سندھ کے دوسرے علاقوں کے باشندوں سے جدا ہے یہاں رواداری بہت ہے بھائی چارہ بھی ہے لوگ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک بھی ہیں ایک دوسرے کی ثقافت روایات اور عقیدے کا احترام کرتے ہیں اختلاف ہے مگر بہت کم اور جو ہے تو ساتھ ہی یہ احساس بھی کہ یہ نہ ہونا چاہیے تھا اس کا ایک سبب یہ ہے کہ یہ لوگ یہ زیادہ تر لوگ غریب ہیں خود سکھر اور آس پاس کے باشندوں کو بیشتر روزگار اسی شہر سے ملتا ہے چنانچہ کارخانے تو کم ہیں مستول زیادہ ہیں کاروباری ادارے تھوڑے ہیں اور ملازم بہت زیادہ ہیں انہیں اجرتیں کم ملتی ہیں انہیں کھانے کو پہننے کو کم ملتا ہے انہیں محرومیاں زیادہ ملتی ہیں اور شاید اسی احساس نے انہیں مل جل کر جینے کا ہنر سکھا دیا ہے. آئیے سکھر کی اس گلی سے نکلیں اور نسرت کالونی چلیں جہاں گھر گھر صنعتیں لگی ہوئی ہیں رہائشی مکانوں میں مشینوں کا شور مچا ہے یہ <سؤال> کپڑا بننے والے پاور لوم کا شور ہے ایسی ہی ایک ہڈی پر کام کرنے والے ایک مزدور حنیف سے میں نے باتیں کی اور ایک غریب مزدور کی باتوں میں غزب کا شعور دیکھا حنیف تقریباً سولہ سال کی عمر سے کپڑا بن رہے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آج کل کتنی عمر کے لڑکوں کو اس کام میں لگا لیا جاتا ہے یہ سنت جو ہے یہ گھریلو لو سنت میں شمار ہوتا ہے اس کا تو عام طور پر تو اگر کام کرنا جائے تو بچے 5 سال کی عمر سے ہی لگا لیتے ہیں جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں مثال کے طور پر ایک مشین والے, والے تو ان کا تقریبا جتنے بھی بچے ہیں وہ تمام پانچ سال کی عمر سے وہ اس میں لگ جاتے ہیں کیونکہ اس میں اتنی آمدنی نہیں ہے کہ ان پریشانی ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو پانچ سال کی عمر سے ہی بعض اوقات لگانا پڑتا ہے تو پھر وہ تعلیم تو نہیں پاتا ہوں گا؟ ہاں یہ بات آپ نے کی ہے کہ وہ کیونکہ تعلیم کے وسائل جو ہیں وہ مسائل کے نیچے دب گئے حنیف بتا رہے تھے کہ سکھر میں کپڑا بننے کی صنعت بہت مشکلوں میں گھری ہوئی ہے ایک ایک مزدور بیک وقت تین تین مشینیں چلا رہا ہے اور اسے روزانہ صرف تیس پینتیس روپے سے زیادہ نہیں ملتے میں نے پوچھا پھر آپ کا کیا خیال ہے کیا سکھر میں اتنی اہم گھریلو صنعت کا مستقبل روشن نہیں ہاں اس میں روشن ہو سکتا ہے اگر اس پر توجہ ہمارے جو حکمران ہیں یا جو اس سے وابستہ ہیں وہ توجہ دیں چھوٹی صنعت والوں کو بھی جانے کے یہ بھی روزگاری خود کرتے ہیں بجائے اس کے کہ بے روزگاری کے نعرے لگاتے پھریں اور دوسری باتیں کرتے پھریں وہ خود اپنی محنت سے کر کے کھاتے ہیں جیسے تیسے گزارا کرتے ہیں لیکن توجہ وہ اس پہ نہیں دیتے ہیں اس لیے اس کا مستقبل روشن نظر نہیں آتا اگر یہی حال رہا تو مستقبل اس کا روشن نظر نہیں آتا لوگ جو یہ ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں چھوڑ رہے ہیں خیر پور میں کاٹن کو ترقی نہیں دی گئی وہاں میں جو فیکٹریاں تھیں وہ بند ہو گئیں خیر کاٹن میل بھی بند ہو گئی اس سے بہت مزدور بے روزگار ہوا انہوں نے یہاں جو آ سکتے ہیں وہ یہاں آ کے تیس پینتیس چالیس پہ وہ مزدوری کرتے ہیں اور دس پندرہ روپے وہ آنے جانے میں ان کے خرچ ہوتے ہیں تو اس لیے بیس روپے بچاتے ہیں آپ اندازہ یہ لگائیں اسے اس سے بات کہ وہ گھر کا خرچ کیسے چلاتے ہوں گے میں اس شام کپڑا بننے کے بہت سے کارخانے دیکھتا پھرا ایک کارخانے میں ایک لڑکے کو دیکھا جو شاید ٹانگوں سے معذور تھا اور بیساکھیوں کے سہارے کھڑا یہ کڈیاں چلا رہا تھا اس کے چہرے پر ذہانت تھی اس کی آنکھوں میں متانت تھی اس کی پیشانی پر سنجیدگی لیکن اس کے لہجے میں کرب تھا اس کا نام محمد فہیم تھا میں نے اس سے پوچھا کہ تم کس چیز کی مشینیں چلا رہے ہو انگوچے انگوچے بنتے ہیں آپ اور اسکول میں بھی پڑھتے ہیں کس کلاس میں اور کتنی دیر اسکول میں رہتے ہیں چار گھنٹے اور مشینوں پہ کتنے گھنٹے چار گھنٹے چار پانچ گھنٹے مشین پہ کام کرتے ہیں روزانہ آپ کو کتنا پیسے مل جاتے ہوں گے ہر ہفتے ہفتے بھر میں صرف دس روپئے تو آپ کو یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے کام اس میں تو بہت زیادہ محنت ہے آمدنی کم ہے یہ کیوں کرنا پڑ رہا ہے آپ کو یہ تو روزی ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا نہیں تو آپ تو تعلیم پا رہے ہیں بڑے ہو کے کیا بنیں گے ڈاکٹر فیصلہ کر لیا جی یہ تو تھی مزدوروں کی باتیں ان کے بعد میں ایک فیکٹری کے مالک سے ملا ان کا نام انعام الحق انصاری ہے میں نے ان سے پوچھا کہ کپڑا بننے کی صنعت کے مزدوروں کا کیا حال ہے ان کی زندگی کا معیار کیسا ہے مزدور زیادہ تر اپنے یہاں برادری کے ہی ہیں اور تقریباً مزدور خوشحال ہیں ہاں ایسی بات نہیں کہ اجرت اچھی ملتی ہے مزدور اپنے اچھے کھاتے پیتے خوشحال ہیں ان کے گھروں میں ٹیلی ویزن وغیرہ جی, ہر چیز ٹیلی ویژن ریڈیو ہر چیز اور آرام کی آسائش کی تفریح کی چیزیں بالکل یہ مزدور کا نہیں مالک کا بیان تھا پاکستان کا نقشہ پھیلا کر دیکھیے تو آپ محسوس کریں گے کہ سکھر عجیب و قریب جگہ واقع ہے صوبہ پنجاب بلوچستان اور سرحد سب اس کے قریب ہیں یہاں سے سیدھی سڑک افغانستان کو جاتی ہے چنانچہ شہر کے سرکردہ ماہر قانون اور سیاست دا جناب عبدالحلیم الحلیم پیرزادہ نے دلچسپ باتیں بتائیں سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے اور سکھر کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ایسی جگہ واقع ہے جہاں سے تین پروونسس کو ملتے ہیں اور تین پراونسس کا یعنی لنک ہے جنکشن ہے تو تینوں پراونسس پر جو سکھر کافی اثر انداز ہے آپ کو یاد یہ سن کے تعجب ہو کہ سکھر سے آٹا جاتا ہے کوئٹہ اور وہاں سے افغانستان سکھر میں افغانستان کے لوگوں کو کپڑا ادھار پہ جتنا ملتا ہے شاید ہی کہیں ملتا ہو یعنی افغانستان کے بیوپاری لاکھوں روپئے کا کپڑا لے جاتے ہیں لیکن ان کے اندر بھی اپنی شرافت ہے کہ پھر وہ پیسے واپس کرتے ہیں اور پھر دوسرا کپڑا لیتے یہ جو بھروسہ آپ بزنیس کمیونٹی کے اندر سکھر میں دیکھیں گا آپ نہیں مگر یہ افغانستان والی بات اب شاید پرانی ہوئی افغانستان کی خانہ جنگی نے سکھر والوں سے ان کا کاروبال چھین لیا ہے کپڑا بننے والے ایک مصدور محمد اسلم سے میں پوچھ رہا تھا کہ ان کھڈیوں پر آپ انگوچوں اور لنگیوں کے علاوہ کچھ اور بھی بنتے ہیں اس میں آج سردی کے لحاظ سے یہ چادر ہوتی ہے اونی چادر جسے کہا جائے جیسا کہ گاؤں میں اور افغانستان پہلے یہ بہت کپڑا جایا کرتا تھا مگر یہ افغانستان کا یہ جو مسئلہ آنے پر ہماری یہ صنعت بالکل ہی ختم ہو گئی اور اس کو نہیں پوچھا جا رہا تھا اب یہ تھوڑا بہت چل رہا ہے اور اس سے گزر اوقات ہو رہا ہے اور ہمارے جو جتنے مزدور بھائی وغیرہ ہیں یہ تمام لوگ اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ افغانستان کی جنگ نے سکھر کو اس کے وسائل سے پوری طرح محروم کیا ہے مگر جب وسائل موجود تھے اس وقت بھی یہ شہر کوئی جنت نظیر نہ تھا ہر شہر کی اپنی قسمت اور اپنی تقدیر ہوا کرتی ہے سکھر کے نصیب میں کبھی وہ ترقی نہ لکھی گئی کہ یہ سندھ کے ساحل سے بلند ہوتا اور ترقی کے آسمانوں کو جا لیتا اس میں قصور کس کا تھا میں نے عبدالحلیم الحلیم پیرزادہ صاحب سے پوچھا کہ خود ان کا اپنا گھرانہ سیاست میں پیش پیش تھا میں ایک سکھر کی شہری سے حصے سے نہ کہوں گا کہ ہمارا جو سکھر ہے پولیٹیکل فیلڈ میں ہمیں مطلب جو لیڈرشپ ملی ہے اس نے سکھر کی طرف دھیان نہیں دیا اس میں میں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ فلاں یا فلاں اس میں میرے اپنے چچا بھی رہے ہیں پیرزادہ اب ستار صاحب حفیظ پیرزادہ صاحب بھی رہے ہیں اور حضرات بھی رہے ہیں لیکن کچھ ایسی بدقسمتی رہی ہے انہوں نے کسی بھی پالیٹیشن سکھر کے ڈیولپمنٹ کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا آپ پاکستان سے چھوٹے سے چھوٹے ملک میں چلے جائیں تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ نئے ماڈل ٹاؤنس بنے ہیں کالونیاں بنی ہیں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے لیکن سکھر ایک واحد شہر ہے جس میں کوئی نئی ٹاؤن شپ نہیں بنی انڈسٹریل فیلڈ میں بھی بہت کم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا سکھر کے نام سے فیکٹریاں سینکشن ہوتی تھی وہ بنے یہاں سکھر میں لیگل چلے جا جاتے تھے اور جگہوں پہ تو اس وجہ سے اس فیلڈ میں سکھر بہت پیچھے رہے. سکھر میں اگر کچھ بن رہا ہے کچھ تعمیر ہو رہا ہے تو گلی گلی محلے محلے مسجدیں سنیوں کی شیو کی مسجدیں اہل حدیث اہل قرآن کی مسجدیں دیوبندیوں بریلیوں کی مسجدیں ہنفی مسجدیں شافی مسجدیں رات دن تعمیر ہو رہی ہیں رات دن لاؤڈ اسپیکروں پر چندوں کی اپیلیں ہو رہی ہیں وقت بے وقت یہ اپیلیں گونج رہی ہیں کوئی بیمار ہے کوئی ضعیف ہے کوئی پڑھ رہا ہے کوئی امتحان کی تیاری میں مصروف ہے اپیلے کرنے والوں کو کسی سے غرض نہیں اللہ تعالیٰ برکت آمین آمین میں کہ دنیت دنیت دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ جنت میں اس اس سرزمین میں اللہ کے کچھ بندے ہیں جنہیں احساس ہے کہ اسپتال بنا دیں تو اچھا ہو مدل سے کھلوا دیں تو نیکی ہو بیواؤں یتیموں معذوروں اور اپہجوں کو سہارا دیں تو ثواب ملے عبدالستار اے سے اب ساری دنیا واقف ہے انسان کی فلاح کے لیے انہوں نے تنہا اپنا پرچم اٹھایا اور بندے کی بہبود کے لیے ایسا جہاد شروع کیا کہ جنت میں ایک مکان نہیں ساری کی ساری جنتوں نے سوب دی جائے تو حیرت نہ ہو۔ سرکر کی ایک سڑک پر مجھے ایک تھی ویلفیئر سینٹر کا بورڈ نظر آیا میں دفتر میں داخل ہوا تو اس کے نگرا حاجی عبدالعزیز صاحب سے ملاقات ہوئی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس شہر میں کیا بنایا ہے یہاں پہ ایک مولانا عبد السطاری دی کی طرف سے ایک ڈسپنسری کھول رکھی ہے جو صبح 8 بجے کھلتی ہے رات کے 11 بجے تک میں مفت دوائی دی جاتی ہے میں نے کہ اندر پانچ ہزار کے قریب مریضوں کو فائدہ پہنچتا ہے ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیتے